دو <coughs> سو आ... आ... جان سادی قربان ہو جا وہ بڑی ہاتھ ہے یہ ہاتھ تو ہی بھی ہے انہیں کوئی بندہ کلام نہیں کر سکتا یہ ہر بندہ شاملے دے ماں تو سمجھو ساں باہر بیٹھے ہیں مجھے کوئی چندے کی چھوکتا ہے مجھے کوئی چھوکتا ہے مجھے کوئی چھوکتا ہے ہاں کے ہی آئے ہیں اس گناہ سارے ملواغاست ہیں کیا پتہ بچ دے ہیں یا نہیں بچ اللہ تعالیٰ معاف کرے سارے گناہ ہو رہے ہیں افری ہو رہے ہیں اتوہی نے قرآن دی میرا لیک تو بچا پڑھائی بھی تو بہت اچھا ہے اپ بہت ہے کمنڈر حملہ یعنی یہ انہوں نے کہ راستے دا میں نہیں مان دی اے ڈی لب ہے ہاں سا بیٹھے لڑ دے ادھر لڑ ہے جی تسا چکا کیتا تسا نام لکھا دے ساڈے وچ تسا بڑا لا ہے پورا امریکہ کی کروں عورت کرو مینوں یہ شکر کرو مینوں اللہ نے یہ طاقت ہاں کیما کی ہے ایک ایک کا صداف ہی بندہ کوئی مقرر قال نہیں کرے ضبط نہ ہے غیرت نہیں بھی ہوتی تے مفتی تے رات ہے عمر نہ ہوتا دماغ دے بڑا پالا بندہ مہتما ہدا تھی بڑی بےدی چیچھی صاحب پہلے تقریر سونے حاصل کی لاہور بڑھانا جیڑا رساٹھا ہے اگلے ننہوں نے میرے ننگال بات ہوئی وہاں میں نے کوئی کچھ کہنا ہے انہوں نے جواب دیتا ہے میں ہاتھ در بھی ہے عورت آج نہیں کرنا جا سکتا اپنا ماں پرانالو ہے پھر آج نہیں کرنا جا سکتا ہے مرد میں میں ہاتھ کے سران جا سکتا سکول تھا نیڑے جے میں نے دکھیوں نے جنابا کرو تھانے آن جاؤ اچھا ججی آج کے کٹیج کے جی اتنے وکیل کھڑے کرو ہزار روپے وکیل تاریخ سبوت گواہ کیا کوئی مجرم دس سال بیس سال کے سماپت ہوا دہشت گردو مارجو تیرے واسطے شناختی جم پل مکان مکینر جمع نا لکھا جان دفتر مقامی شہری ہے لندنسی فر اچھی شناختی بغیر نہیں پھر سکتے جاسوس چیف <Sanu> جسٹس جاسوس حکومت ڈراما حکومت نہیں جا کیوں کہ جا جاسوس فوجی پنا جسوسوں جاسوس پہ فکر ڈرامہ نہیں مولکنا چوروں کی رکھوالی ڈرامہ چلیا پہ بکری بکری نیار دتا شناختی کارڈ بغیر نہ بگیار ڈراما چلتا پی چبلا اس ملک بند کی گل کرے مطلب نونا <laughs> ملک ازاد کرنا نا اتوارے نزدیک بھڑی کام دلے گی کہ انہوں بابا ایک کام دلہ کپی دے دیتا ہے کائد آدمی بڑھاتا ہے اس ایس پر بڑھایا گیا آدیا ہو اچھا میں کہوں نے یہ دس ہو پیو رام دائیا اولاد رام دیا پیو دا انگریہ دنوں کڈیا ہے تو تسی بولایا ہے مولا ہے بے خیلتا تو <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> کیا نے کڈیا دنالیا جے او دی تسا اہی کار نام آنس تسی آدمی او چٹی بندے میں اس طرح کڈیا کہ انزیب خود سیکھ کے آیا ہندوخ سکھا دے یار تقبیر سکھنا چاہتے چاہتے یہ چاہتے جی ختم کرنا چاہیے کی جد میں yeah. مطلب میں ختم نہیں کرنا yeah. hey, hey, hey. کہ بےمان گیا قانون سکھ آیا تالیم تعلیم آیا سکھا چاہتا جنا سکھتا جی بند بےدا کردو دوسرا ویخ کے یار مینو بھی تر سکھا دے سیدا بے وقوف بنا رکھا بابا کوم بڑی بچو جہاں تک سارا نظام ختم کر کے قوم انگریزی تعلیم انگریزی قانون اگریزی انگریزی تاریخ انگریزی چھٹی انگریزی نظام دفتری نماز نظام سارا انگریزی گا تمہارے بے وکوف بائمان yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. جس اقوام کا تیار کی بہت پوری دنیا کا فیصلہ کر سا میں گرو میں پنڈ والے منہ نبا مارو چارو چلے جانا آخ قبول تل جا سان آزادی ہونی چاہیے پاکستانی منگا لینا ٹاقا تی زیادیے یا ٹور کے لٹ لو بے وقوفا Chide, میری طاقت گئی نو چندار بناو تر مارے مینو سلوت مارے آزادی آزادی نہیں آزادی مالک ہو ابھی مالک نہیں ہوں سڑک جدو مسجد دار چید, دار چار, ایمان اللہ کو. کی ہے تو کیوں آ کے جو میری پرواز کو کر سکتا ہے <coughs> ما جس جا مار پتر جا جا میں باز جناب <عيل> <tost> رضا بنا چکلا چلا بریٹ اشلا چلا کوفر چلا جو مرضی آوے تو اسلام تو لگا پک اونگل بہ رو سات کڑی تو دو, دو. دو بند آزاد نچے خوش ہو سویر نظر کلو گرامی سینٹی میٹر ہے پتہ لگنا سامنے تو گیس دو کلو ایکلو سرو آمر رکھیے جس کا پتر نام ادارا کھولیا ادوتے آپ اپنا بورڈ لاوی لان دسو جی ادارہ کھولیا پمیا نا پا آخ ادارے کا نا نہ کوئی چیز جہی چیز تھی نا آپ رکھ سو میں آخر میںسی موہر ہولتی ان آخ سو اللہ تعالی نے آدم السلام تو پہلے تاروف کیے نہ شاید نے نہ یہ نا بڑی نہی ہے سب تہلو مطلب دین دنیا ہر چیز علامت اپنے نام اپنا مذہب دس دن ہوگی بے وقوفا پوچھ جانا اس واسطے بردری پوچھا ادھر ہندوچا میرے پا کشن رام دوسو بچا سو قوم کو نام مختلف مجھ گو بکری پھر تمیز ہو جا سکے جانور چوپا ہے کوئی تمیز نہیں ہونی مجھ کا نا آخسو تھی حلال چوپایا جانور ہے ہرام دا نا لو پتا لگ جا سی کا نام نہ جدو سان اپنا بھی لکا نام ہی نہیں رکھن دے اے آزاد مزا بھی سلام ہے سارے, نا کے سارے اسلام دے. پروفیسر مگر معلوم ہے مالو نا تیری نگاہ جی کچھ ناماں ہونا ناوا نجد سب کچھ اے نا ل پیے دیکھو نا کیو ضرورت پئی اے یہ عزت اللہ فرماندا ہے فینال عزت اللہ جمیع اللہ ماں ساری عزت تواڈے کول اے تواڈے نام عزت اعلی تواڈا مذاہب اسلام دین تادیب قانون تعلیم تواڈی شریعت تواڈا ساری عزتل کیا ساڈے نام سادی عزت لگا نہیں تے اساں نام کیوں چھدین دسو انہاں دا نام کیوں رکھیا انہوں نے کوئی عزت سمجھی اے نام بے عزتی سمجھ دے کیوں رکھ بندہ نظریہ خراب ہو جانا اس میںیرت ناید کوئی شاید نہیں می ہوں کتنی دران لگتا ہے نکاح کہانی کوئی کوئی تمیز کہانی تی ترقی رکھی کھانا جہاز بنا جہاز نزدیک ماں آفتہ ہو گیا جہاز بنا کے ویلتی کنجا دی میں کابل کر دیسی کنا رو رسول جی نیمان استنجاب کرتا ہے نکاہ کرتا ہے ماں بہن اپنے دکان نکل کے بہت جیڑا کی چور بھی جان ہے پیسا بھی دینا عزت جا کے لٹ دل کے نہیں ویسی کنجر دیسی کنجری دیسی wow, wow, wow. wow. oh, کجا wow. yeah. wow. اپنا کدی شرم گاہ اپنی دو شرم گاہ مرگ ما اور جن. کدی نہیں چچے دے فکر نے اپنی ویڈیو فیلم براد نہیں بکھی ماں بائنوں دے فکر نے جتے رہ گیا میں کہا ہے ابلیس جن وصاں شیطان آخر واقانا من الجن جن ہے جن ہے جن قرآن پاک ہے جن ہے جن ہے جن ہے جن ہے جن ہے قرآن پاکے بے شاکر وہاں بے خو تو ساں جنہا کام ابلیس تو نہیں ہے انہ سکولیاں وہ ہی کیتا ہے بے شاکر وہ ابلیس تھی جن نہیں کتے فیلمیں نگ دیوے کے بدا رہے کشنا الملاقات کرے کوئی, شیطان کننا ہوں، تیری اولاد مان دے سا. کوئی چیز نہیں بچی لاتی ہے سام ویک ہوا ہو چشمے چشمے بے مان اس علم تیرا دین ختم ہو گئی چشم بی لوگ تو رو بیٹھے نبی بلی تو خوش جو نہمانا خوش ہوا بسیرت لوگ اس واسطے انسان دا کلمہ نکل جا پھر توبہ کرے کلمہ پڑے ایمان واپس آ جائے جان انسان جی زندگی نکل جا سکیں جا دو قیمت جان دی بھی کوئی تندرستی واپس آ جائے جی انسان عزت لگی جاوے واپس نہیں آکل تو ہاتھ پرتا ہے کسی نہیں بچی کوئی دسو کوئی بچا ہوتا جس نام ادارے عزت کوئی کسی نہیں بیچی کوئی وڈیا گدیاں لو پیر لو مولوی مفتی کوئی تسا لو گجہ حقیقت باہ گیا تلے وہ کہ بالکل سولہ نی ہے اے الفاظ نو اپنے نقصان تو بڑا نقصان ہوا پاس جی چیز پوری دنیا نہیں لب رہی. بے او چیز ہے اللہ تعالی نے ادب دی دولت دیرت دی دی مخالفت دی دی محبت دی اللہ تالا نے سب دولت, دولت محال وی قرآن کی سوچی ہو بیٹھے کدی گل کی تقریر قرآن کی پنا وی مدی مدینہ مدینہ مدی مدینا بیمان بےمانا مدینہ, مدینہ, مدینہ, مدینہ کر دے مدینہ مدینہ مدینہ کی مدینہ یا حسین نو ظالم اسلام حسین قربان تھے مدینہ قربان کیا نانے جی روزہ ہر شاید چڑ کے دے گیا اس قربان ہی مدینہ مدین مدینہ, مدینہ <متحدث> دنیا نو اللہ تعالی فرماند <متحدث> <متحدث> میو دین اسلام پسند ہے اسلام قرآن جن امام حسین نو من امام حسین نے سانگ دن پڑھا کہ, دی کہ قرآن سچا ہے جب سانگ قرآن پڑھتا پیا حسین گل گئی جی قرآن ادورا ہوا ناقص ہوا غلط ہو گیا تو حسین حسین نے دس دامے جان دس سپارے جب دس سپارے حسین نہ سکدا وہ دس قرآن پارے قرآن ہو گئے حسین نہیں بولیا مال بی بولے بات قرآن قرآن آتے آتے دین اسلام پسند ہے پردہ واجب نچام ہاں <قرح> <خڑو> <قرح> قرآن حسین ایک نا ہوں آدھو حسین نو من دو قرآن حسین قرآن قربان ہو گیا خلاف نہیں کہا بہتر تن ادھر بہتر تن سب تعداد حسین کے نہیں ساری او جی پوتر توسین منہ نہیں لایا بھی نہیں لاسا غلط فہمیا ہاں پھر تر جھوٹا ویخو تھی آگو حسین پاک حسین شہید آدمی شہید نہ رو حسین شہید نہ ہوں اس طرح کی موت آئی ہوا ہے راہ رو رہے نمبر دوسو جدو کسی دن شادی ہونا کی ہے ملے نام کی رکھا تسا شادی نا ہوں شادی والا رات کوئی دولا رنا عورت ملے خوشی شادی دولا نہیں روا تو سائن خدا ملے دلے پہ ملا تسی کم سمجھا خدا نے تا کہ مطلب ہے پہت تیسے رمبر دے آؤ تو ساں تو ساں ایک بندہ ائر کنیشہ نے بیٹھا ہے ایک بندہ بٹھیا کیا ہے وہ وارس وین کے راپاں ہیں بٹھیا لے جا ائر کنیشہ نے لے یہ ائر کنیشہ نے لے وہ کرندار ساٹا ائر کنیشہ نے جو سارے چھتا چھوکٹا مار جن بھائی ماں نوہ دے سکون جو جگہ دے بیٹھا ہے وہ روز سن بٹھیا لے ائر کنیشہ نے لے وہ میکے توسی پاگل تبار نہیں حسین مظلوم نہیں حسین دتا ایک جن پوری دنیا نوٹ دے تیرے سارے ہزار کروڑا ایٹم بمبلا جی ہو سکتا جنگ جیسے خیبر ات گیا کنی طاقت والا حسین خدا کنی طاقت والا خدا کو کمی ہے رضا ہے کہ رب شہید ہونا کی درج ہے نسب رسول تمام جی اپنے نہ ولا نہ مارفت شریعت کمی نہ حسین سردار شاید آہ. آہ. آہ. پاک کی آیا کھڑا شہید ہوں ہاتھ ماہ شمشیر ہوں بے وکوفا تو رضا دیتا کمزور نہیں ایک دا بادشاہ بچہ چھوٹا اٹھ کے مارے تو آخو یہ بڑا مزلوم لوگ آخری بندے بادشاہ دے بچا بچے دے بادشاہ کمزور مظلوم ظلم کمزور ہوں تُسین نو مزلومت مجاہد ناپر نو رضا راضی اللہ دے دین بہادر تن کو مغرم خرا یعنی <تصفح> <تصفح> جہاد جہادی قربانی نو کی سمجھی کھڑا کہ ہے حسین ادو تو زور ٹھوسی گیس نہیں ٹھوسی گی رجا کا سودا ہے حسینا مسافر کرو یا تانگ دستی. بے تے دسو مالے کے کون ہیں پاس کچھ رکھتے نہیں دونوں جہاں کی نیم کے ہیں ان کے خالی ہاتھ میں سلام کیوں سلام کہ حضرت علی اور مرزا اللہ تعالیٰ نے دنیا نلاک تین طلاق دے کے پھر بڑھ رکھو یہ علی پا انہوں نے تلاک دئی ہے دنیا نا ح دنیا, دی دی دنیا, کوئی دی دنیا آخرت دے جنت دخرت خدا دے رسول دے محبوب دنیا دے مقابلے چا دنیا لائن نال دے ہیں ایک بند ہے محبت وطن بڑی محبت کوئی بندو پاکستان کو لندن کو امریکہ دبئی دولت واسطے معلوم تھے جیڑ وطن کو گھٹ دولت وی وطنڈی دولت, دولت بندہ اولاد دلا دیتا ہے. دولت کما بندہ مالو تھا دولت قربان جو کرتا کے انسان پیلادان اپنی جان ہے قربان کرے سو چار بچا سو وطن دولت کی وطن کتے ملک آزاد پاکستان وطن دولت یہ چیزیں ڈھیا چیز د کے نا اولاد ہاں یہ چیز آسان د کے اپنا دین دے